کر اللہ تیرا یہ سور احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے جو ہم نے آفاد کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت کے روشنی میں کچھ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیقوں سے فرمائے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین شرطیں بیان کی ہیں اس شخص کے لیے جو نبی علیہ طراب خان کے حصوے سے رسوا اختیار کرتا ہے آپ کی سنتوں کا عمل کرتا ہے آپ کے چار چرم طور طریقے دہلی شریعت کو وہ شخص قبول کرتا ہے اور اپناتا ہے عمل کرتا ہے جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ وہ تینوں شرطیں ہمارے اندر پیدا کر دے جو کہ ہم تمام بھائیوں کا اس بات پر یقین ہے کہ نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن آپ کے طریقے آپ کی جائب شریعت کو چھوڑ دینے کے بعد انسان پہ کا ٹھکانا چاہنا ہی ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا صحیح بخاری کی روایت نبی رہتے کل امتی اللہ من الا من اما ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ میرا امتی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا صحاب گرام نے پوچھا و ابا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون سا کل امتی نل الا من اما ہر شخص میرا ہر, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کر دیا صحابہ نے کہا یا رسول من ابا وہ قوم سبد نتیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ کا انکار کرے آپ نے شاپ میں زبان سے انکار تو نہیں کرتا لیکن انکار کرنے کا مطلب ہے من افاری فقر دخر جنت جس نے میری اطاعت کیا میرا میری راہ میرا طور طریقہ اختیار کیا وہ تو جنت میں گیا ومن آسوانی فقط آگا اور جس نے میری نافرمانی کی سمجھو کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کتنی بڑی شرط ہے اسی لیے رب العالمین کے فرمان لشفا الا جب نادل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت علام شفا دیکھو اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ سارے امتی جنت میں جائیں گے ال اشفا لیکن جو شقی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شقی کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا آج فرمایا من افا امی دخل جنہ جس نے میری اطاعت کیا میری بات قبول کر لی میری طور طریقے کو اپنایا وہ تو جنت میں گیا جائے گا کیونکہ اس نے میری بات سن لی اور جس نے میری بات قبول کرنے سے انکار کر دیا میرا طریقہ ٹوکرا دیا وہی بدبخت ہے شقی ہے اور لا صلاح الشا جہنم میں صرف بدوقت لوگ جائیں گے شخی لوگ جائیں گے <خخ> اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں شرطیں جو بیان کی ہیں وہ فرمایا لقدی اے مسلمان القوم خطاب ہے اے مسلمان و کلما پڑھنے والوں تم میں نبی الحیث تم میں وہی شخص نبی علیہ خام کا اسوا اپنائے گا نبی کے طور طریقے کو پسند کرے گا قبول کرے گا جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں لقت کا نقم سی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وسنا وہ قبول کرے گا جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں نمبر ایک الباحبر لمن کا نظر زمبہ نمبر دو ویمر آخر نمبر تین واضح کارا اللہ کرتی <كَثِيرًا> بات پہلی شخص کا ہے ارض اللہ جو شخص اس بات کو پسند کرے امید رکھتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملے تو اللہ اس سے راضی ہو اور اللہ اس ہو اللہ سے خوش رہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ جب موت کے بعد یا انعامت کے دن رب العالمین سے ملاقات کریں تو ایسے اعمال کے ذریعے ملیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے راضی ہو جائے اور اللہ اتنا دے دے کہ ہم را خوش ہو جائیں جو انسان یہ چاہتا ہو کہ قیامت کی دن رب العالمین سے ملاقات ہو تو رب ہم سے خوش ہو ہم سے راضی ہو اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کر لے پہلی شرط یہ اور یہ انسان اگر یہ شرط اپنے اندر پیدا کر لیا تو انسان اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تو کتنا بہترین منظر کتنا بہترین وقت ہوگا ہمیشہ قرآن پاک میں سنتے ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا ود خلی جنتی جس کی تفسیر احادیث میں آئی ہیں آئی ہے اور بہت ساری احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر دین پر شریعت پر ایمان پر قائم عمل صالح کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اللہ رب العالمین والے ہی ملمائی کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لگاتار مسلسل پہ در پے رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہونے لگتے ہیں سامنے انسان نگاہ اٹھاتا ہے تو حد نگاہ سفید لباس میں بڑے حسن جمال والے جن کے چہرے سے ابکت شبکت رحمت ٹپک رہی ہو ایسی ایک بڑی مخلوق دیکھتا ہے بائیں طرف نگاہ ڈالا دائیں طرف چاروں طرف سے یہی مخلوق نظر آتے وہ فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے کیوں اچھے چہرے نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب بالکل وقت پورا ہوا اب ملکل موت آتے ہیں ملکل موت آئے بھی تو کیسے ماہن ہو جنت ان کے ساتھ خوشبو ہے جنت کی خوشبو تفن بن افان الج جنتی لباسوں کا کفن لے کر کے آتے ہیں اور پہنچے تو سات سے پہلے ملک موت اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تو مرنے والے انسان کو کہتے ہیں آپ کے رب میں آپ کو سلام تھا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کہتے ہیں تین سلام ایک نیک انسان کو رب کے تین مرتبہ سلام ملے گا سلام کب رب الرحیم سلام علیکم عبداللہ بن نے کو مقرر پیش کی اور فرمایا پہلا سلام اللہ کا انسان کو قبض لے گا روح قبض ہونے کے وقت فرشتے کہیں گے اللہ تعالی نے آپ کو سلام دے دیا ہے اب اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں یا اے کیا المطمئنہ اے نفس رومو قبا ان پایلا رو اور حدیث نے یا تو نفس فنا روکیلا روح نکلو جڑی ارارت دیکھی تم اپنے رب کے پاس جاؤ میں سارا سنا دی گئی رابیہ تک مردیا فکر نہ کرو وہاں اللہ تم سے راضی ہوگا اور اللہ تمہیں اتنا دیر دے گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ جی رب کی ملاقات دے. یہ کہہ کر کے روح کو نکالا گیا ملا گیا اوبر لے گئے سارے دروازے کھلاائے گئے جب رب العالمین سے انہوں نے ملاقات کیا تو رب العالمین نے کے کردار کرتے ہوئے فرمایا فد فولی کی اگار لی ود فولی ایسا کارو تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے محبوب بندوں کی جنت میں جہاں روحے ہیں انہی میں تم بھی شامل ہو جاؤ پھر صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالی ایک پرندے کی اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں پوری جنت میں جہاں چاہیں اڑیں کھائیں پیئیں مست رہیں اللہ کا خانوں ورا شہ کروں وہ اب شروع بل جنگلے نہ خوفے نہ غم کرو تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے وہ جنت جس کا زندگی بھر تم سے وعدہ کیا یہ ہے میرے بھائی یمن کار اجرد اللہ جو اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہے تھا اس حالت میں سرب کے سامنے آئے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جس کو رب کی خوشی مطلوب ہوگی تو اسے معلوم ہوگا کہ رب کی خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی ای طریقہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مفیدار سادق راہی صفا جس پر ایک اے, اے, اے, اے مرد مومن یاد رہ کتنا بھی محنت کرتا رہے لیکن جب تک تیرا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے نئی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا کبھی کچھ جن تک نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ سب کے نیچے یہ فکر پیدا کر دی جو انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں دوسری شخص <الْآحِر> جو چاہتا ہے کہ کیا تک کے دن اللہ تالا کے سامنے تیسوں سبر سے نکلے اور رب العالمین کے سامنے آئیں تو اس وقت ہمارا رب ہماری نیٹوں کو قبول کر لے اور ہمارے زندگی بھر کے گناوں کو مانے اور ہماری حساب کتاب کو اللہ لہرانا یوم آرک کس چیز کا نام ہے یوم آرک کا مطلب یہ مالک مالکیو مدد حساب و کتاب کا دن اس طرح بنندا کے حساب کے آمس کا دن جو آئے گا اس کا ایک مقصد ہے لکھو جسا کل لولا سن بیمہ آمد اس لیے کیا ہے کہ ہر انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا پورا پورا بدلہ اس سے جس کے قیامت بدلہ دینے والا دن ہے قیامت اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے نیک امال کا بدلہ ملے اور اس کی برائیوں سے در گزر کر دیا جائے قیامت کی جو فکر رکھتا ہو یہ دوسری شرط ہے وہی انسان نبی ارحراختان کے اسوے اور طرط طریقے کو اپنائے گا جس کو یہ فکر ہو کہ قیامت کے بن ہمیں کامیابی نصیب ہو اور قیامت ہی کی کامیابی سب سے بڑے بڑی کامیابی ہے کہیں سردار کا فوز القبیر اور کہیں فوز العبیب قرآن پاس مختلف انداز سے بیان کیا گیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہ دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ یہ فکر بھی ہمارے اندر پیدا کر دے لیکن اب انسان اگر یہی سوچے گا کہ ہاں ہم قیامت کے دن ہمارے وہی آواز وہی نیتی اللہ قبول کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی گئی ہوگی اگر ہم نے بہت ساری عبادتیں کیا لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ کیا تو پھر میرے بھائی اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ وہ جب تک غیر اسلام دینک فلحیو قبال اسلام کے طریقے اسلام کیا ہے جو محمد وسلم لے کر کے آئی تھی انہی کے طریقوں کے مطابق جو عمل کیا گیا وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمہ اور طریقہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے سارے آماد برباد جائیں گے آپ روز برابر سنتے ہوں گے جم ایک اندرا غور کریں حل حدیث ہو ہر عطا کا یا عمل کرتے کرتے تھک کے ہوں گے بہت عمل کیا ہے جو دنیا میں عمل کرتے کرتے نیک عمل کر کسی بھی عمل کو نیک سمجھ کر کے عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے لیکن اللہ پر اتنا عمل کرنے کی باوجود کے باوجود بھی تسلانہ من کے دہجتے ہوئے آگ اور خندق کے اندر داخل کر لیا گیا آپ ذرا سوچیں عمل کیا لیکن عمل کرنے کے باوجود کہاں گیا وہ جہان تم لا سیوا عمل کرتے کرتے تھک کے ہوں گے لیکن نتیجہ کیا نکلا تسلا نارت ہے جہانم کے بھی بجے کیوں بھائی عمل تو کیا بہت عمل کیا لیکن عمل کرنے میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اسی لیے نبی علیہ شام کی حدیث میں یاد آئی امام سرو جی احمد احمد اور ایک بہت رہ محم اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی رہس نام نے ایک موقع بڑے شاط رمایا ان نل شرا بڑے کلر دن سبرا فمر کام سبر تو میرا سنتی ہو دیا انسان جب بھی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل سے پہلے اس کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس شوق و جذبے کی انتہا جس دل میں جس دل میں عمل کی خواہش ہوئی ہے اس کو عمل کر لینے ہی کے بعد اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے پھر آپ نے کیا فرمایا فمر کا نک فطرت جس انسان کے دل میں نیک عمل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوا اس نے کر بھی لیا لیکن کرنے کے وقت جس شخص نے نبی کی میری سنت کو اپنا لیا فکت موٹی آ اس ہدایت پاریا اور وہ نیک کام اس کے قبول کر لیے گئے لیکن آپ نے شاہ فرمایا وہ من کا نت پتر تو دے دے اگر کسی کے دل میں نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا لیکن عمل کرنے کے وقت میری سنت کا دامن اس نے چھوڑ دیا تو آپ فرماتے فقت ہارا کام عمل کرنے کے باوجود بھی وہ انسان ہلاک اور برباد ہو گیا اور عی تلبی یو قدو بدیپ فضاری کلبی <سيح> خود دوڑا تو مسل مسلی نماز پڑھ نماز پہنے والے جہنم کے کر دھیل گئے گا نمازی کہا جائے جہنم کیوں بھائی نماز اس نے پڑھی لیکن اسلام نے کہا کے ساتھ نماز پڑھو اس نے نماز پڑھی کو خلاف اس کے اندر پایا نہ گیا تو انسان کو چاہیے اگر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہمارے نیک امار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول کر لے اگر یہ فکر ہے تو اس انسان کو وہی انسان نبی کا اسوا اپنائے گا اسے اس بات پر یقین ہے کہ وہی امن اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جو نبی علیہ تراقان کے طریقے کے مطابق ادا کیے گئے اگر کوئی عمل نبی علیہ تراقام کے طریقے سے ہٹ گیا ہزاروں بار عمل کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا کر دے گی تیسری شر و سال کا فیرا جو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جو انسان جس انسان میں یہ فکر ہوگی دل میں فکر ہوگی سے زندگی ملی ہے کب ملک بہت آئے روح کب تو کرے ہم دنیا سے چلے جائیں اس لیے جو موقع ملا ہے زیادہ سے زیادہ نیک آماد کر لو اور زیادہ سے زیادہ اچھے آماد کرو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فکر ہوگی زیادہ سے زیادہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ کرے وہی انسان کرے گا جو انسان خوب کسرت سے اللہ کا کا ذکر کرے گا وہی نبی رہاس نام کا اسور اپنا آئے گا. کیوں؟ انسان یہ سوچے گا ہمیں ہر وہ بات کرنے کے ہر اس بات کو پر کرنا چاہیے ہر اس بات پر عمل کرنا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت اور جہنم کے درمیان حد فاصل ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کر لیا وہی وہ جنت میں گیا اور جس نے ان کیوں ان کا دامن چھوڑ دیا وہ جہنم میں گیا اور جنت سے محروم ہو گیا کسرت سے دکتر الہی کرنا ذکر الہی کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے حضرت ابو زردار سالان ہو کہتے ہیں ذکر الہی کرنے کا کثرت سے ذکر دکتر الہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ من عطا اللہ فاقت اداکار شراب ہوگوں جو شخص ہر ہر قدم پر اللہ کی اطاعت اللہ کے حکم کا خیال لگتا ہے وہی اصل میں اللہ تعالی کا خوب کثرت یاد کرنے والا ہے ہمار میں جا رہا ہے اس کے ذہن میں ہو کہ ہاں ہمار میں داخل ہونے کے پہلے رب العالمین کیا یا رب العالمین کے نبی کا حکوم کیا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے سوچ لے کہ کھانا آ ہے اللہ کی نعمت ہے ہزاروں آدمی منہ کو مر رہے ہیں آپ کی اس نعمت کے استعمال کرنے کے پہلے پہلے اللہ نے کیا حکم دیا ہے آپ طرح پر گئے فلمیں دیکھتے دیکھتے انسان سو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے لیکن بستر پر جانے کے بعد اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کے اب ہم مرنے تو آ گیا ہے سونا, سونا بھی ایک موت کرا دیا گیا اللہ تعالیٰ روح قبض کرے گا پتا نہیں صبح اٹھنے کی نوبت آئے یا نوبت نہ آئے انسان کہتا ہوا ہوا بسنی کا آبو اے اللہ آپ کا نام لے کر کے مرتے ہیں اور صبح اٹھیں گے بھی تو آپ ہی کا نام اور آپ ہی کی مدد سے اٹھے گی ایک انسان اگر بستر پہ گیا اور یہ چھوٹے کہاں سونے کا طریقہ رب نے یا رب سے رسول نے کیا بتایا ہے فوراً تاکہ سوئے تو ہمارا سونا بھی قبول ہو جائے وہی انسان کو کفر سے اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا ہے اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے کاف نہ کرے وہ کبھی اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تینوں شرطیں پیدا کر دے جن کا کچر عبدالعالم کر رہے ہے کہ لکڑ کان رسوم اللہ حسن لبن کا سیرا یہ تینوں شرطیں ہمارے اندر پائی گئی تو نبی کی ہر ادا ہمیں اچھی لگے گی نبی کی ہر سنت ہم قبول کریں گے نبی کا ہر چھوٹا بڑا طریقہ ہم اپنائیں گے کیوں ہماری کامیابی اکڑا ہے اس پر ہمیں یقین ہوگا اللہ تعالیٰ ہم لکھے تو فکر نہیں فرمائے باخوی